بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم باب قول الله تعالى وما وكيتن من الرمل قليلا أعوذ بالله وَيَجْعَلُ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أْزْوَاجًا وَيَجْعَلُ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَيَرْزُقُكُمْ مِنْ خَيْرِهِ ۚ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ ۗ وَمَا أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ان در چار جا مخصور خواہ باد علم و باد قون و بعد نو درمیاں تو اس کو یاد کروں سمجھ تم نہیں پڑا ہے اچھا علماء کرام و امت انگلش میں فارسی ہے عربی بھی ہے مخلوق ہے سمجھ نہیں پڑا تم نے کیا پڑھا نظم و کی شرح بہت اچھی کتاب لیکن آپ نے عبد ال رسول پڑھا ہوگا عبد ال رسول تو سب کا باپ ہے چلو سب کچھ پڑھا ہم سے اچھے ہوگا باب خور اللہ تعالا ماحول کی یہ باب ہے درمیان تفسیر اللہ رب العزت کی اس قول عظیم کے وہاں اوٹی تم قلیلا نہیں دیا گیا تمہیں علم سے مگر قلیلاً تھوڑا علماء حضرات جماع بخاری کے طرح جم اہم ہوتے ہیں تو ماں اوتی تم اس باب کا تعلق گزری ہوئی باب چوتالیس نمبر باب سال و الفتیاں وہاں ذکر ہوا اگر کوئی سائل کسی عالم سے اس کے اطاعت میں تو میں مشغولیت کے وقت اگرچہ وہ ذکر ہو مسئلہ پوچھے تو عالم اپنے ذکر کو موقوف کر کے سائل کا جواب دے دے یہی اسی طرح تھا نا اچھا اب وہ بابقول اس کا ربق اس سے یہ ہے کہ دین میں استفسار کرنا بھی ضروری ہے اور جواب دینا بھی ضروری ہے کیوں ہمارے سب کے پاس علم قلیل ہے اور علم قلیل یہ مقتضی ہے استفسار مسائل کا ہمارے سب کے پاس کیا ہے علم قلیل ہے اور علم قلیل کا تقاضا یہ ہے کہ مسائل نوازلات میں حوادثات میں علماء کی طرف رجوع کیا جائے تم آ اوٹی تم خلیلہ اب مسئلہ حل ہو گیا ہے انشاءاللہ اچھا مطلب پہلے چونکہ سوال کی اہمیت ذکر ہوئی مستفی کو حکم دیا اگرچہ آپ کے ذکر میں مشغول ہوں پھر بھی سائل کا جواب دے دو اس لیے ماں اوتی تمر علم اللہ کلیلہ اس امت کو اللہ نے علم قلیل دیا ہے علم قلیل دیا ہے اور علم قلیل مختصیر استفتا ہے کہ پوچھا جائے پوچھا جائے تپوس دکھو کرشی اب سمجھ گئے ہو تو ما تم رل علم اللہ کلیلہ دوسرا سوال ادب من اداب المتعلم یہ ہے کہ آپ پوچھنے میں پیچھے نہ ہو آپ پوچھنے میں پیچھے نہ ہو اس لیے کہ ہم سب کے پاس علم قلیل ہے تو پوچھنے میں آپ اپنے آپ کی توہینہ کا خیال نہ کریں اس لیے کہ آپ کے پاس علم قلیل ہے اسی طرح بابو ادب تیسری بات کہ معلم کا ادب ہے کہ اے عالم صاحب اے مفتی صاحب اے قاضی صاحب اے کالی پگڑی والے صاحب اگر کوئی آئے تم سے مسئلہ پوچھے ٹھیک ہے نا سائل پہ غصہ نہ ہونا اس لیے کہ سائل کے پاس علم کثیر ہوتا تو وہ نہ آتا وہ تو علم قلیل کا عدمی ہے اچھا ایسا بھی نہیں ہے کہ تم اپنے علم پر بمقابلے سائل فخر کرو تمہارے پاس بھی علم قلیل ہے یہ سمجھ گیا ہو آگے جاؤ سخت بات کہو نہ کہو اس کے سمجھنے کے لیے مشکل علم چاہیے حرف شیخ الہ رحم رحیم فرماتے ہیں کہ ماں اونچی العلم اللہ قلیلا یہ ما سبق ابواب کے لیے بطور تاکید ہے کہ اگر ایک طرف تمہارا علم رکھا جائے اور دوسری طرف تمہارا جہل رکھا جائے تو تمہارا جہل علم پہ غالب ہے ہر عالم میں جو جہل ہے وہ اس کی جہل علم پہ غالب ہے یہ ڈونگی بات ہے ہر ایک انسان کے اندر دو قوتیں ایک ہے ایک جہل یہ جہل والی جو صفت ہے علم کے مقابلے میں یہ زیادہ ہے اس لیے کہ بہت سے مسائل ایسے ہیں کہ بڑے بڑے علماء حضرات سے بھی پوشیدہ ہے تجھے سمجھ گیا ہو تاکید ہے ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ یہ اس اس لیے ہے کہ ہر ایک انسان میں اگرچہ دو صفت علم و جال ہے لیکن جال بمقاب علم یہ زیادہ ہے واقعی زیادہ ہے علم تھوڑا ہے اور جال سوا ہے شیخ العدیس رحم اللہ فرماتے ہیں کہ چکی کا پاٹ یہ ہے اور میری رائے یہ ہے کہ یا امام بخاری رحم اللہ دیوبندیوں کا ایک اہم ترین مسئلہ بیان کرنا چاہتے ہیں علماء دیوبند کا مسئلہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ ماں اونچی تمر علم اللہ کلیلہ ٹھیک ہے نا کہ علم غیب خاص خداوندی ہے اللہ کے اللہ کے سوا کسی کے پاس علم غیب نہیں ہے جب علم غیب خاص خداوندی ہے تو بہت سے مسائل ہیں کہ مستفتی مستفتی مفتی اور مستفقی سے پوشیدہ ہوں گے اس لیے اس کے حل کے لیے بغیر سوال کے دوسرا مسئلہ نہیں ہو سکتا اب یہ تو میں نے آپ کو کہہ دیا ہے لیکن یہ ایک بات ہے میں نے ایک کتاب چینی لکھ بھی دی ہے آپ حضرات کو یہ میں پڑھاتا ہوں یہ جگہ پڑھاتا ہوں آپ حضرات کو آپ ناراض نہ ہوں <coughs> یہ بہت اچھا جملہ ہے اس, اس کا میرے, مجھے میرے اس کے کہنے میں مجھے اپنے طرف سے ایک مقصد ہے وہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ فرماتی لیکن میرے نزدیک اس بات کی یہ غرض نہیں ہے کیونکہ یہ غرض تو باب سابق ماں صاحب اللہ عالم ضاسولہ میں آ گیا تفسارا. اس نے میرے نزدیک اس بات کی غرض ایک جو بندی مسئلہ کو ثابت کرنا ہے وہ یہ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیر نہیں تھے کیونکہ ما اوتی تم کے خطاب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی داخل ہیں یہاں یہ نہیں فرمایا کہ قل ما اوتی تم کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ بہرحال اللہ کے بعد ہے لہٰذا عالم الغیب تو اللہ تعالیٰ ہے اور باقی جتنے لوگ قوان بیا ہو اولیا کسی کو بھی علم میں نہیں ہے. یہ نے سن لیا ہے؟, سن لیا ہے سن لیا ہے اچھا یہ میں نے اس لیے پڑھایا ہے کہ بعض حضرات اپنی کتابوں میں مولا زکری رحم اللہ کے بارے میں لکھتے کہ ان کا عقیدے شرکیہ تھا اور یہ غیر اللہ کے علم غیب کے قائد تھے کتاب میں تو ہر چیز ملتی ہے نا ہر چیز ملتی ہے تو اس لیے میں نے آپ کو یہ سنا یہ تقریر بخاری شریف ان کی ذاتی کتاب ہے جب ایک عالم کی طرف دو باتیں منسوب ہو ایک دین اور عقیدے کے موافق ہو اور ایک مخالف ہو تو ہم یہ کہیں گے کہ یہ دین کے موافق بات کہ اس عالم کی ذاتی رائے ہے اور جو جن کے خلاف یہ کسی نے لکھ کر اس کے پیچھے منسوخ کر دی ہے اور گرو کی اور چسپال کر دی ہے ابار سمجھ گئے ہو یہ چنگی گل میں تو سندس کی دی ہے بہت سے علماء کو شبہ ہوتا ہے کہ کتاب لے لی ہے قصے اور کہانی کی کتابی لے کر مولا چکری رحم اللہ پر فتو چسپال کر دیا ہے لیکن مولانا ذکر تو ان سے پوچھو جو مولانا زکریہ کا ذکر المسالک مطالعہ کیا ہو یا کرتا ہو اس سے پوچھو کہ مولانا ذکر رحم اللہ محدثین میں کیا مقام اور کیا حیثیت رکھتے ہیں بات سمجھ گئے ہوں وہ الگ بات ہے کہ درس میں تو ہر قسم باتیں ہوتی ہیں نا آج میں تمہیں کہہ دوں گا ان کے کتاب میں ہے لیکن یہ در سی باتیں ہوتی ہیں اور بخار تم پڑھتے ہو تو آج بھی ایسی باتیں ہو جائیں گی کہ امام ابو حنیفہ رحم اللہ کے بارے میں مشہور ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے دو مجلس ہوا کرتی تھی ایک مجلس سے عوام اور ایک مجلس سے خواب آگے مائ خش میں آگے کے دوں گا لیکن اگر نہیں کہا تو دیا ہے تو دو قسم مل سب حلیفہ مناقض کر رہے کرتے تھے عوامی مجلس جس میں فقط عوامی باتیں ہوا کرتی تھی علمی باتیں جس میں علماء جوہد ہوا کرتے تھے تو وہ علما بھی حاضر ہوا تھا میں سمجھ گیا ہوں تو ماں اتی تم نزل میں اللہ کا مسئلہ حل ہو گیا آگے حدیث و بار فارثی ہے اس لیے یہ گرم تھے فرحان <تصفيق> اللہ تو شیر نے میر را یہ؟ خیر اب شیر صاحب کی بات ہم ان شاء اللہ ایک خاصی خدا ان کی ہے ٹھیک ہے نا تو ماں اوتی تم نا علم اللہ خریدا جو چیز جس کا علم نہیں ہے اس کو مفوز اللہ کر دو بات ختم ہوگی <تصفح> تو برآم ہمارے اپنے گھر کی, کی ہے انشاءاللہ اس لیے کہ نبی نے سلام سے جب روح کے بارے میں پوچھا گیا آپ نے سکوت فرمایا تو اللہ کریم نے وہی بیچ دی تو غیر کا انتشار ہو گیا یہ اقبال ان غیر ہو گیا ہے کہ نبی پاک مخبر اور لمبا غیر ہے البتہ عالم الغیر نہیں ہے اور غیر علم غیر بھی قبل غیر تملم تو حدیث مبارک ہے القمان اللہ رضی اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فی خیر مدینہ یا فی خریب المدینہ دونوں سے ہے یعنی مدینہ منورک ایک بنجر علاقے میں آباد علاقے میں وہ نبی علیہ اللہۃسلام تکیہ لگاتے تھے اللہ کیا مانا ایک لاٹھی تھے جو کہ کھجور کے تھی ماہو صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی فمر تھینف اچھا اب یہاں پہ یہ ہے کہ نبی علیہ السلام سلام راسی پہ گزر رہے تھے اور آپ کے پاس کیا تھی لاٹھی تھی اب لاٹھی کیوں آپ پھیراتے تھے سچی مک گل یہ ہے کہ نبی علیہ السلام ہم اپنے ساتھ لاٹھی پھیرایا کرتے تھے گرم کے بس میں کیا بات ہے ہوضرات نے پیش الدی صاحب لکھی ہے یہ بات نبی علیہ السلام اس لیے لاٹھی پیراتے تھے کہ مدینہ منورہ کا علاقہ جو تھا یہ ایک بنجر علاقہ غیر آباد تھا یہاں سانپ اور بچھو کے خطرات بہت ہوا کرتے تھے سانپ بچھو زیاد ہوا کرتے تھے کہ اس لیے آپ لاٹھی پھیراتے تھے دوسری بات یہ کہ لاٹی پھیرانا ایک ضروری چیز ہے اس لیے کہ اس کی ضرورت پڑتی ہے کیسے پڑتی ہے یعنی ادبی جہاں پہ ٹائلٹ نہ ہو باتھ روم نہ ہو, ہاؤس نہ ہو نہیں سمجھتے ہو تو وہاں پہ آدمی بیابان پہ قضاء حاجت کے لیے جایا کرتا ہے تو بعض جگہ زمین سخت ہوتی ہے تو اس کو پیشاب کے لیے نرم کرنا یہ لاٹی کے ذریعے ہوتی ہے شکاط ابو ابوداود وغیرہ میں یہ حدیث پڑھ لی ہے اعزاز اب, آب آدف المذہب کے آگے پیچھے حدیث پڑھ لی ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ سخت زمین پہ پیشاب نہ کرو نا اس لیے کہ چینٹیں واپس آتی ہے تو اس لیے پیشاب کے لیے جگہ بنانا چاہیے تو جگہ تو ہاتھ سے نہیں بنتی ہے لاٹھی سے بنتی ہے آپ کی ضرورت پڑتی ہے تو لاٹھی سے یہ محدثین نے لکھ دیا ہے تقریر بخار شریف میں لیکن تفصیل کرتبی ہم دیکھ کر بھی آئے ہیں تو امبیال وسلط و اپنے ساتھ لاٹیاں پیراتے تھے اور اسواس سنت انبیاتی اور اس کے آٹھ فائدے ہیں سب سے اچھا فائدہ یہ ہے کہ یہ انسان کی معاونت کرتی ہے بہت سے کاموں میں نماز کے لیے آپ ستھرے بھی کر سکتے ہیں ساتھ بھی مار سکتے دشمن کے ساتھ لڑائی بھی کر سکتے یہ اسلحہ ہے آپ کے پاس اس کا لائسنس کی ضرورت بھی نہیں ہے چاقو ہے تو بند ہے لیکن ڈنڈا بند ڈنڈا بند نہیں ہے تو اسلحہ ہے اور روایت بھی آتا بھی ہے کہ یہ جو لاٹھی ہے نا یہ منافقین کے لیے بہت زبر برو اسلحہ ہے اور تفسیر کرتے یہ لگا کے ابھی امی نے کیا مسا کے کی نیچے کہ اس کے آٹھ فوائد ہیں اور سب سے بڑی فائدہ بڑا فائدہ یہ کہ سنت المبیا آج ہم لاٹھی نہیں استعمال کرتے لیکن ابتباس ادھر جا اوپر جاؤ جتنی انما آزراتے سب کے پاس لاٹھی ہوتی ہے وہ اچھے لوگ ابتباس اس طرف علماء جتنی بھی ہوتے ہیں نا ان کے پاس کیا ہوتی ہے ہوتی ہے او گل گر چترا تک جاؤ تو لاٹیاں ہوتی ہیں یہ سنت انبیاء ہے تو اس میں کیا اشکال ہے دن بھی ہو نا دن بھی ہو رات بھی ہو لاٹھی اچھی چیز ہمار ربی اللہ پرملود نبی علیہ السلام کا گزر ہوا یہود کے قریب فقال عباد و سلوح والے روح بعض یہود نے ایک دوسرے کا پوچھو ان سے روح کے بارے میں فقال عبادت سلوح بعض نے کہا کہ نہ پوچھو اس سے روح کے بارے میں دیکھو اس کو کہتے ہیں سوال تعین مت بھائی پوچھو اس کو اس سے پوچھو روح کے بارے میں اگر روح کے بارے میں یہ بتا گیا تو نبی ہوگا اگر نہیں بتا سکا تو نہیں نہیں ہوگا تو بعض نکالا تس نہ پوچھو لا یہ جی اسی بشین تک رہو ہو. اس لیے کہ نہ آ فی ہے اس سوال کے جواب میں بھی ایسی چیز تک رہ جس کو تم برا جانو اس کیا ماننا ہے لکھتے ہیں اس سے نہ پوچھو ہو سکتا ہے کہ آپ پوچھیں گے تو یہ جواب میں ایسی چیز دے دیں گے بتا دیں گے جس کو تم برا مانو گے پھر کیا مانا اگر تم نے کہا ہے کہ یہ بتا ضرور ہو تو اس کا تو تورات کے موافق ہوگا جب تورات کے موافق ہوگا تو یہ نبی برحق ہوگا تو فرمایا لوگوں نے کہا کہ اسے نہ پوچھو اگر یہ کہہ دے تو کے موافق مسئلہ بتا دے تو تک رہو پھر اس کو اس کا انجام پھر تم برا جانو گے یعنی پھر تم اس پر ایمان نہیں لاؤ گے بات سمجھ گئے ہو انہوں نے کہا تھا کہ پوچھو اگر تورات کے موافق جواب دے دیں تو یہ نبی برحق ہوگا تو دوسرے گروہ نے کہا کہ بھئی یہ مسئلہ نہ پوچھو اگر یہ جواب موافق تورات دے دیں تو تک رہو نہ ہو پھر پریشان ہو گے تم بات سمجھ گئے ہو پھر تم ایمان لانے پہ مجبور ہو جاؤ گے اگر ایمان نہ لاؤ گے تو اتمان حجت بن جائے گا تو لہذا نہ پوچھو اب سمجھ گئے ہو؟ اس سے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے فقال اباز ابلقا اے ابلقا سے روح ہو کیا ہے حقیقت روح حضرت خاموش ہوئے انتظار کرتے ہوئے وہی کی فقول تو عبداللہ کے طائب نے مسود عبداللہ مسعد کہتا ہے فقول تو میں نے کہا اپنے دل میں کہ نہ گویا کے نبی کی طرف وہی ہو رہی ہے اس لیے آپ خاموش ہیں دوسری بات میں صاحب جب خاموش ہو گئے تو رنگ میں تغیر آ گیا میں سمجھ گیا کہ وہی شروع ہے تو فلم من جلا انہو دوسری بات میں جب وہی کی کیفیت دور ہو گئی فلم من جلان ہو تو جب وہی کی کیفیت دور ہو گئی اب درمیان میں آتا ہے کہ فکم تمہیں کھڑا ہو گیا اس کے کیا ہو گیا کہ ہیں کے کے جب ان نے پوچھا تو نبی پاک کے کیفیت تاریخ ہو گئی وہی لینے کی تو فقم تو میں نبی پاک کے پیچھے کھڑا ہو گیا تحفظ کی نیت پر کھڑا ہو گیا نبی علیہ السلام کے پاس خدمت کی نیت پر حفاظت کی نیت پر خادم کی نیت پر یہ رہے کہ آپ کا استاد سو جائے تم بازار میں پھر گھومو اگر وہ سو گیا ہے تو تم وہاں پہ بیٹھ جاؤ کہیں بچھو نہ آئے سانپ نہ آئے کوئی یہاں شور نہ کرے استاد کی نیند خراب نہ کر دیں تب آپ اس میں بے سے گپ شپ نہ شروع کر دیں یا اور بھی کوئی مسئلے ہوں گے تو آپ استاد کی چوکی داری کرو اچھا کی ہے کہ کی نہیں کی ہے تو فقم تو نبی کی خدمت میں کھرا ہو گیا وہ پھر بین تو نبی پاک اور یہودیوں کے درمیان میں حائل ہو کر کھڑا ہو گیا یہ کہ بیمار کہیں نبی پاک کو تکلیف نہ پہنچا دے اس لیے کہ دشمن سے بے خوف ہونا بھی مناسب نہیں ہے دشمن اگر کہ بہت کمزور ہو لیکن اسے بے خوف نہیں رہنا چاہیے دشمن کی مثال جو ہے نا تن کا ہے تن کا آ کے جب آتا ہے گرچ معمولی اور انسان کو پریشان کر دیتا ہے پلم من جلان کی روح روح مین امد ربی اور ماتی تم نل علم اللہ کلیلا آپ سے پوچھتے ہیں روح کے بارے میں آپ کہ ربی یہ روح جو ہے میرے رب کے امر میں سے ایک امر ہے معلوم یہ کہ یہ روح جو ہے یہ ایک بالائی چیز ہے سفلی نہیں ہے ہمارے پاس علوم سفلیاں تو ہے لیکن علوم بالائیاں نہیں ہے وہاں اوتی تم نلیل ملّ روح روح بات کرتے ہیں اور نہیں دیا گیا تمہیں علم میں. علم سے اللہ کلیلہ مگر بالکل تھوڑا اگر تمہارے پاس علم ہے تو بالکل معمولی ہے تھوڑا سا علم ہے اب اس میں بات ہے کہ ماں تم میں خطاب یہود کے ساتھ ہے کہ خطاب مینیم کے ساتھ ہے وہ کہتے یہ خطاب یہودیوں کے ساتھ ہے کوئی کہتے ہیں خطاب المین کے ساتھ ہے اچھی بات یہ کہ یس الکا میں خطاب کس کے ساتھ ہے نبی علیہ السلام تو کے ساتھ ہے تو ماں تم بھی یس الکا کے جو مخاطب وہی ہے تو نبی علیہ السلام وہ امت ہوں سب مراد ہے اس لیے حضرت افزا ہو رہے نا فرماتے مدار لیے روایت نقل کی ہے مذی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ولم بے حقیقت روح ہے آپ تو دنیا سے تشریف لے گئے اگر آپ کو حقیقت روح معلوم نہیں تھا سبحان اللہ یاد ہو گیا بھائی مذنبی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ولم بے حقیقت روح نہیں یار مزارک ہے تمہارے پاس آپ کے نیچے دیکھ رہے ہیں کہ نہیں مدارک بھی لے لو بہت اچھی تفصیل ہے مدارک تو احمد کے ما ناز تفصیل مختصر حجم و سیر ہو تھات ہوتی تم نے علم اللہ خلیلہ اب یہ کہ یسئلو لکانی روح اچھا یہ عقل آمش کہہ دیتے ہیں قال آمش آمش جو سلیمان ابن مہران کا شاگر میں وہ کہتے ہیں یہ کذا کی قراءتنا یعنی وما اوتو من العلم الا قلیلہ ہماری قراءت میں یوں ہی ہے وما اوتو ہے اب یہ آمش نے کیوں کہہ دیا اس لیے کہ دفع وہ ہے کہ یس اللہ کال رقم وما اوتو من العلم قریلا تو قرآن عظیم تو ما اوتی تم ہے اور یہاں ماں اتو ہے اگر ماں اوتو ہو تو خطاب سے ہے ماں اوتی تم ہو تو خطاب کی سے ہے اب یہاں بخاری ماں او تو من علم آ گیا ہے تو آمش نے کہا یہ کزا کی قرآن ہماری کراط میں وہ اوتی تم نہیں ہے وماں مجھے شیخ سے جو کرا پہنچی ہے مجھے تو وہ وما اتو ہے وما اوتی تم نہیں ہے اب سمجھ گئے ہو تو آپ کا کیا جواب ہے ہم کہتے کہ وما اتو اگرچہ کراط آمش میں ہے لیکن یہ قرع شازہ ہے اور مختار امد امام ابھی امد امامی بخاری بھی نہیں ہے اگر امامی بخاری کے نزدیک یہ قرآ مختار ہوتا ہوتی تو باب قور اللہ تعالیٰ اما تم اللہ باب منعقد فرماتے لیکن امام بخار نے باپ کون سا منعقد کیا وما اوتی تم ٹھیک ہے وما اوتو کا عنوان نہیں ہے وما اوتی تم کا عنوان ہے وہ روایتی عامش یا ساز ہے ٹھیک ہے اور روایت کے جو قرآن عظیم میں ہے وہ متواترا اور مشہورہ ہے اور امام بخاری کے نزدیک بھی ما اوتی تم جو ہے یہ روایت مشورہ ہے بمقابلے اور ما اولتو کے اب گل مک گئی ہے آگے بات یہ ریک علوق روح ہے قرآن عظیم میں روح کا مستاب جبریل امین بھی ذکر ہے ٹھیک ہے نا قرآن عظیم میں جبریل امین ہے وینظین الرب العلومین روح العمین روح یعنی جبریل امین روح کا مسداخ قرآن عظیم میں بقول بعض مفسرین و محدثین ایک ملک عظیم ہے جو بھی ہے ایک ملک ایک بہت بڑے فرشتے کا نام ہے یوم یقوب و روح الملاکت وفا یا ملک عظیم ہے یا جبریل ہے لیکن بقول غیر ملک ایک, ایک بہت بڑے فرشتہ دوسروں بھی فرشت عظیم مراد ہے تیسرا قول یہ ہے کہ روح سے مراد قرآن عظیم ہے وکدا القاً الہر امرا ماک تدریم الخطاب الجیمان ولاکن جالنا دلشا تو روح القرآنِ عظیم ہے. با... میرا خیال ہے باون ہے سورت عشورا جی کون سی باون ہے وہ قزال کو ہے نا کرمن امرنا باکن تدیم کتاب ولیل ایمان وہاں پہ روح سے مراد کیا ہے قرآن عظیم ہے اور روح قرآن عظیم کی اصطلاح میں اللہ کی مدد خاص کو بھی کہتے ہیں بل... فیض غیبی اللہ کی طاقت و قدرت کو بھی کہتے ہیں لیکن روح جو ہے یہاں پہ اس روح انسانی کو بھی کہتے ہیں ما بھی قوام البدن جس کے ساتھ آپ کے بدن کی قیمت اور قدر اور مضبوطی ہے آپ کے بدن کا چلنا پھرنا جو ہے یہ روح سے ہے روح نہ ہو تو پھر لیٹ جاؤ گے آرام سے جیسے کرام اللہ لیٹ جاؤ کر سمجھتے ہو تو ما بھی قوام البدن جس کے ساتھ بدن کی کیا ہے قوان ہے, ہے قیمت, قیمت ہے،, ہے یعنی وجود م. ہے حفاظت م. ہے چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا ہے اس کو روح کہتے ہیں اب یہاں پہ فرمائے اروح امر کا دیکھو آپ کو تھوڑا سا اشارہ کر دیتا ہوں اس لیے کہ یہ وقت اشاروں کا تو نہیں ہے تحقیق کا نہیں ہے اشارے رہ گئے ہیں یہ علماء نے لکھا ہے کہ ایک امر ہے اور ایک خلق ہے ومن جاقن فقد کا فارا یہ تفاصیل میں بات آتی ہے اس پہ بہت سے لوگ نہیں سمجھتے ہیں جس کے سمجھنے کے لیے یہ آجز غریب فقیر جو مسکین جو ہے اس نے بڑے بڑے اسفار کیے ہیں ایک ای امر ایک ای خلقت ومن جال الامر خلقا فقط كفر ان ربكم الله الذي وخلق السماوات والارض في 57 مدي ویکو مدي گزار کرنے تو 57 نمبر ایت ہے الا لو الخلق وال امر فتبارك الله حسنا فتوار کے اللہ رب العلوم الخلق المر خلق کس کا کام ہے اور امر کس کا کام ہے یہ بھی اللہ کا کام ہے امر اور خلق میں فرق ہے خلق وہ ہوتا ہے جو مخلوق ہوتا ہے امر غیر مخلوق ہوتا ہے وہاں پہ اچھا وہاں پہ بات کرو یہاں پہ نہیں ہے یہ ویسے ترد الباپ آپ کو اشارہ کر دیتا ہوں ایک خلق ہے اور ایک امر ہے بڑے بڑے علماء نے کا ہم خلق اور امر میں تمیز نہیں کر سکتے تھے جب تک ہم نے اس آپ کے غور سے نظر نہیں ڈالی کیا لال لا اور خلق والا تو ایک مخلوق اور ایک امر ہے تو معلوم یہ امر مخلوق نہیں ہے امر مخلوق نہیں ہے بات سمجھتے ہونا اللہ کے اختیار میں امر بھی ہے اور اللہ کے اختیار میں خلق بھی ہے اس لیے فرمات مخلوق فقط کا پڑا تم سمجھتے ہو نا تم سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ڈاڑی سفید ہو سی وقت تھا مفسرین نے یہ بات لکھی ہے میں خود اس پر تفاصر جب دیکھتا تھا تو میں بھی بڑا پریشان ہو گیا کہ یہ کیا مسئلہ ہے پھر میں نے اباللہ ثمر قندی دیکھا تو اس نے یہ جملہ لکھا تھا پھر میں نے معلوم التنزیل دیکھا اس نے بھی لکھا تھا بہت سی نے لکھا ایک جگہ میں جب پہنچا تو میرے تشفی ہو گئے ایک تفصیل نے کہا کہ الامر القرآن والخلق الانسان ال انسان اور سمجھ گئے الامر القرآن والخلق الانسان تو من جا المر خلق الفقت کا فرا جس نے امر اللہ کو مخلوق کہہ دیا تو کافر ہے قرآن مخلوق تو نہیں ہے نا قرآن کیا ہے صفت مار کالا ہے نا اب بات سمجھ گئے ہوں یہ تو میں بولتا ہوئی نہیں بتا تم کبھی کبھی بکیلے اچھی ہے آج میرے بخار پڑی ہے مطالعہ کیا کہ خطیب ہو یا مولگی ہو یا مدرس بعض مسائل میں تفصیص کرے تو یہ جائے یہ نچوڑ ہے کچکول ہے نچوڑ ہے ہاں امر یہ قرآن ہے اور ال, ال فر、انسان کا ذکر قرآن میں اٹھارہ جگہیں ہیں اور اس کو مخلوق کہا ہے اور قرآن کا ذکر جگہ ہے کہیں بھی مخلوق کا اشارہ نہیں اب سمجھ گئے ہوں سبحان اللہ السلام علیکم جی جی جی خیر جی جی خیر الحمدللہ الحمدللہ الحمد للہ میں نمبر خدا کا جماتا ہوں کو خواب و زمانے کی برقرا دا دا کوی دا. دا پروگرام ہوا طبیعت خراب ٹھیک بس بسدا بخار ہوں دے زکام دے سر دے سخت درد وہ بسدا بخاری راغلی پارا میں دے لے اور اگر دا تو چاہتا تو جلوس ہوا کوم بخاری په جلوس ہوا خیر نہیں صحیح صحیح دا دا نہ فل رہا دا سکا میں شي خاضا ٹھیک ٹھیک ٹھیک ٹھیک ٹھیک ٹھیک انسان کا ذکر قرآن عظیم میں اٹھارہ مرتبہ آیا ہے جہاں پہ خلق کا ذکر ہے بونجا یا چورونجا مرتبہ قرآن کا ذکر ہے کہاں بھی خلق کی نسبت نہیں ہے بخیل نہیں ہوئی یار تفصیل قرطبی نے لکھ دیا ہے لیکن یہ اٹھارہ اس نے نہیں لکھا یہ نے لکھا ہے تو بہرحال حال بات سمجھ گیا تو ایک تو وہ خلق ہے ایک امر ہے یہ میرے آپ کچھ نے بتا دیا کہ اکادرین علماء کی جو تقاریر آپ سنیں گی یا دیکھیں گے نا تو ان میں علماء نے تصریح کی ہے کہ لا نارق الفرق بالخلق خل ہم خلق و امر میں فرق نہیں جانتے تھے جب تک کہ ہم نے اس آپ پہ غور نہیں کیا جب ہم نے غور کیا کہ العال الخل کو المر اللہ اللہ کے قبضے میں خلق بھی اللہ کے اختیار میں امر ہے تو یہ خلق امر کیا چیز ہے یہ تو شعین متبین ہیں متضادین چیزیں ہیں ہم نے سوچ کیا کیا تو ہم یہاں تک پہنچ گئے کہ بابا خلق سے مراد مخلوق ہے اور امر سے مراد قرآن کریں گے صفات اللہ اللہ کا کلام ہے جو اللہ کا کلام ہے تو قرآن کلام اللہ ہے نا تو مخلوق ہوا نا اللہ کلام اللہ ہے نا بس مسئلہ ہے اب یہاں یہ ہم یہاں یہ کر رہے ہیں کہ الروح من امر ربی یہ روح میرے رب کا امن ہے اب اس سے کیا مراد ہے اس پچھلے کہ اس میں تو علماء اتفاق لے کے اتفاق ہے کہ بابا یہ روح جو ہے یہ ایک مخلوق چیز ہے یہ غیر مخلوق تو نہیں ہے اور یہاں بھی الروح روح میں امر بھی کہہ دیا ہے تو اس کے لیے جاننا چاہیے کہ عالم دو قسم پر ہے عالم کتنے قسم پر ہے ایک عالم امر ہے اور ایک عالم خلق ہے ایک عالم ایک عالم امر اور ایک عالم خلق ہے یہ دو چیزیں ہیں تو لہذا عروح من امر ربی یہ عالم امر سے ہے یہ عالم خلق سے نہیں ہے وہ ہے کہ اس کی پہچان عام مخلوق نہیں کر سکتے اور اس کی حقیقت کا ادرار جو ہے عام مخلوق نہیں کر سکتے تو عالم عالم تو ہے عالم خلق اور عالم امر پھر محدثین اس میں بات کرتے ہیں کہ امور تکوینیا تو جو کر امور تکوینیا یہ عالم امر سے ہیں اور علوم تشریعیہ یہ عالم خلق سے ہیں عمور تکوینی امر سے ہیں اور علوم تشریعیہ یہ عالم خلق سے ہیں بعض علماء کہتے ہیں آر سے اوپر جو ہے یہ عالم امر ہے عرش سے نیچے جو ہے وہ عالم خلق ہے آر سے اوپر عالم امر ہے عرش سے نیچے عالمی خلق ہے من عمر ربی یہ روح جو ہے یہ میرے رب کی بالائی علوم میں سے ہے عمر تقویلیہ عالمی امر علوم تشریح عالم خلق ایک فرق دوسرا فرق یہ ہے کہ عرش سے اوپر عالم امر ہے عرش سے نیچے تیسرا فرق یہ ہے کہ ہر وہ چیز جس کے پیدائش میں واسطہ مادہ ہو ہر وہ چیز جس کے وجود میں اور جس کے پیدائش میں واسطہ مادی کا واسطہ ہو وہ عالمی خلق ہے اور جس کا جس کے وجود میں مادی کا واسطہ نہ ہو تو عالم عالمی امر ہے آپ سمجھیں کہ نہیں سمجھے عالم خلق ہر وہ چیز جس کی وجود میں واسطہ مادہ ہو حال میں امر وہ ہے جس کی وجود میں واسطہ مادہ نہ ہو اب دیکھو حضرت سال اسلام السلام کے بارے میں اللہ کیا فرماتے ہاں عقائد پڑھو میں یار من پڑھو نا یہ تو مر تھا یہاں پہ نہیں ہے امر تمام مختصر امرن المرادہ امر یہاں پھر تفسیر کرتے بھی لکھ جائے کہ امر کے بارہ تو جی ہاتھ نہ اس میں ایک یہ بھی ہے کہ امر ذکر ہو سمر السلام ہو یہ ہے مسئلہ شاہ کے مسئلے تو اب آدم کو اللہ نے کن کہہ دیا خلق و طراب القان کن حضرت عیسیٰ کو کلک من اطلاع نہیں یا صرف فقط کن ہے تو ہر وہ چیز جس کے وجود میں مادہ حائل واسطہ ہو اس کو امری اس کو کیا کہیں گے خالق اور جس چیز میں جس کی وجود میں مادہ واسطہ نہ ہوگا اس کو کیا کہیں گے عالم امر اب جب یہ آپ کے ذہن میں آ جائے گا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہے کہ یہ روح تھا یہ کن تھا یہ کلی متحو تھا اب حرطیسہ کلی متحو ہے نا اللہ کا کلمہ ہے کیوں کلمہ ہے نہیں ابھی یہاں یہ فرق ہو کیوں کلمہ ہے اس کے وجود میں مادہ واسطہ نہیں ہے گیا گلمکئی نہیں ہے تو من المر بھی فرق سمجھ گیا ہے امر عوالم کتنے ہیں عالم امر ہے عالم خلق ہے ٹھیک ہے نا امور تکوین عالم امر ہے عمور تشریح عالمی خلق ہے ماورال عرش عالم امر ہے ما تختل العرش عالم خلق ہے ہر وہ چیز جس کے وجود میں واسط مادا، واسط مادا ہو جائے وہ عالم خلق کہلائے گا جس کی وجود میں عالم جس کے اس کو عالم امر دیا گیل مکی ہے یا روح من امر ہے آپ سمجھ گیا ہے لیکن اب یہاں من عمر ربی سے مراتیاں اے من امر استاثر اللہ ربین استاثر اللہ یہ اروح من ربی یعنی من امر استأ استعصر ربی حربی استاثر اللہ یہ وہ امر ہے جس کو اللہ نے مخلوق سے پوشیدہ کر دیا ہے اب اگر تم کہو کہ ہمیں کیوں بتائے کیوں نہیں کیا یا بتا دے تو تو اچھا ہے فرمایا ماں اس کی تمہیں علم اللہ تو سارے کو ہے نہیں اتنا استحجاد ہے نہیں تمہارا اتنا ظرف ہے نہیں تمہارا جس میں یہ مصروفہ آ جائے اس لیے کہ پکڑی جانتے ہیں نا غبارہ پکڑی غبارہ اس غبارہ وہ غبارہ اتنی ہی ہوا اتنی ہی ہوا برداشت کر سکتا ہے جس کے لیے اس کی کیا ہے ساخت ہے ہجم یعنی ساتھ اگر اس سے ایک یعنی بھی زیادہ ہو جائے تو کیا ہیں کہتے آتے پھر وہ نہیں ٹوٹتے معلوم ہے کہ ایک سو تک اس کا حجم تھا اس کی استعداد تھی اب اگر اس چیز کرتے ہو تو وہ کیا جاتے اٹھ جاتا ہے تو تمہارے غبارہ اتنی ہے جتنا تمہارا استعداد اس میں باقی آتا نہیں ہے اندر آتا نہیں ہے آپ سمجھ گئے ہو رہا اس کے مزید تفصیل اگر اس نقطوں کو آپ جاننا چاہتے ہو آپ ایک نقطہ عالم بننا چاہتے ہو تو فالحم تفصیر و امام راضی تخت آتی صورت بقرا علیہ القتاب لا رہے آپ ان شاء انشاءاللہ آپ کی بڑی تسلی ہو جائے گی لیکن یہ ہے کہ ایک دو تین گھنٹے کا مطالعہ ہے وہاں پہ مطالعہ کر لو جی قربان باب من ترکبازل اختیار سمجھو چھا یہ اور دوسرا بات ایک ایک ہے یہ باب دربیان اس کے ترک بازل اختیار کہ چھوڑ دے باز پسندیدہ چیزیں مخافت رفاہم باز بوجہ ڈر اس سے ایوق سرا فہم باز سے کہ کوتا ہے نہیں پہنچ سکتا اس کو بعض لوگوں کی کیا سمجھ فو فی اشد امن ہو کہ وہ واقع ہو جائے اشد دمن اس مسئلے کی وجہ سے سختی میں یا اشر میں یا نقصان میں یا کسی مصیبت میں اب توجہ کرو لفظی معنی تو ہو گیا ہے لفظی معنی کے بعد مقصد سن لو امام بخاری یہ باب لاتے ہیں یا پہلے ابواب میں ترغیب علم ہوا تعلیم اور تعلم کی ترغیب بیان ہوئی اب یہاں امام بخاری یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہمارے مسلم کا سبق بھی ہے کرنے من نہ بھی قدر ہیں. ہر ایک انسان کے ساتھ اس کے عقل کے مطابق اور اس کے استعداد کے مطابق بات کرنی چاہیے ایسا نہ ہو کہ تم کسی غیر مستعد آدمی کے سامنے کوئی ایسی بات کر دو جو اس کے فال سے بالا ہو اور اس کے لیے مصیبت یا سوئی عقیدہ یا سوئی عمل کے لیے ایک بالا بننا جائے اس لیے سے کے منا تمہیں قتل وقوی بات سمجھ گئے ہو سمجھی ہو ہر ایک انسان کے ساتھ کیا کرو بات کرو لیکن اس کے استعداد کے موافق کرو اس کی استعداد سے بالائی طور پہ بات, بات نہیں کرنی چاہیے بس ٹھیک ہے اب یہ ہے کہ اگرچہ نشر العلم ایک عمل محمود ہے لیکن نشر کرتے ہوئے استعداد کو دیکھو استعداد کے مطابق علم کی نشر کرو اپنے تلامزہ یا اپنی مستفی یا اپنے کے استعداد کے سے بالا چیز ان کو نہ دو کہ ان کے لیے فکنے کے باعث نہ بن جائے اب سمجھ گئے ہو مولانا صاحبہ ذہن کام کرتا ہے اچھا لیکن حدیث کو جب آپ دیکھیں گے تو حدیث سے ترجمہ طلبہ یوں نظر آتا ہے دیکھو بعض مختار چیزیں افضل چیزیں بہتر چیزیں لوگوں کے فہمتی قصر فہم کی کوتاہی کی وجہ سے لوگوں کی مصیبت میں پڑنے کی وجہ سے بعض مختار چیزوں کو چھوڑنا گنا نہیں ہے تو سمجھ لو کہ کی نہیں بعض مختار اور پسندیدہ چیزیں عوام کی نہ سمجھنے کی وجہ سے اس کو اگر چھوڑ دیں تو گناہ نہیں ہے اب بات سمجھ گئے ہو سمجھ گئے ہو کہ نہیں سمجھو ایک مثال سمجھو مثال یہ تھا کہ افرار جا رہا تھا راستے پر تو افرار نے جناب عالی یہ سنوار جو ہے اس کے پینچ تم کہتے ہو یہ سلوار کے پیسے اتنے اوپر کیے تھے کہ نصف ساخت تک تھے تو جب راشد پہ جا رہے تھے لوگ اس سے ہنس رہے تھے کہ دیوار جا رہا ہے پاگل کا بچہ جا رہا ہے ٹھیک ہے نا جا رہا ہے تو اس کے بعد جناب یا ایک دوسرا افرار آیا اس نے جناب یا اپنے ٹپن کو ظاہر کیے اور جا رہا ہے کہتے ہاں موجود صاحب جا رہا ہے کیا جیون دار سے جا رہا ہے سلوار بہت مزہ کرتی ہے اب ایک ادبی ہے ایک افرار ہے ایک اور اس کا اس کی شلوار صرف سے اوپر ہے اور ایک اخلاق سے کس کی شلوار نصف ساتھ تک ہے شرعی لحاظ سے کس کی شلوار سنت کے موافق ہے اخلاق کی ہے بات سمجھ گئے ہو لیکن اگر ایک کیفیت عوام کے لیے گمراہ کن ہو اس کیفیت کو چھوڑ دینا چاہیے سمجھ گئے ہو ساڑھا ایک استاد جی سی تو چنگی چنگی گلا کردہ سی وہ فرماتے تھے کہ ہم لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے نہیں آئے ہیں ہم لوگوں کو ہدایت کے لیے آئے ہیں تو اس نے یہ واقعہ ہمیں بتایا کہ ایک طرح مودی صاحب تھا تو لوگوں نے تاریخ بجا کے بے بچے کو تو سروا کیا ہوتی ہے اور سنت سے مذاق کرنا کیا ہوتا ہے پھر بعض مفتی تجارت صاحب سے پوچھ لو یا مفتی عبیب الرحمان صاحب سے پوچھ لو پھر مدرسے بڑی مفتی اگر ایک سنت کی تاخیر کرتا ہے تو اس کا کیا حکم ہے مفتی جامع تعلیم سے پوچھ چلو سمجھے سنا تو ہوگا کیا حکومت وہ سکی کے سابیہ خان صابعہ علم خرید تک جمال صابیہ خان بے کار زخم الابق علم بدش گا سمجھ مجھے پسند نہیں ہے اس لیے کہ یہ صحاب جو ہوتے نا ہیں نا یہ کہتے ہمارے ممبلی صاحب ہمارے والد صاحب کی مسجد ہے ہمارے کسی کے باپ ہم سے مسجد چھینے گا جب تم میں لیاقت نہیں ہوتے پرائے بچے چھین لیتے ہیں مسجد چھین دی گئی کہ نہیں چھین لی گئی لیاقت نہیں ہے تو چھین لی گئی نا ایک کہتے ہیں ہماری باپ کی مسجد ہے بال صحابیات کہتے ہمارے باپ, باپ کا ہے فتح میں یقول و خانہ ابھی بل فتح میں یقول و ہاضا تو سابیہ کانو ناراض نہ ہو محبت کا اظہار کر رہا ہوں تمہارے ساتھ میں کہتا کاش کہ میرے بچوں کو کانوں سے پکڑے اور خوب مارے اور ان کو علم کی طرف مائل کریں میں ان کو دس روپئے دل دوں لیکن جدھر جاتے کہتے شیر شیر کا ہے کچھ بھی نہیں باغی اس جیے کیا کرے؟ تو پھر تو مصیبت بن جاتی ہے. لحاظ نہیں کرنا چاہیے ذرا لحاظ کیا ہے تو کام خراب کیا ہے اب تم سمجھ گئے ہو تو بات سمجھ گئے بعض مختارات چیز کو چیزوں کو عوام کے فتنے میں وقوع ہونے کے ڈر سے چھوڑ دینا بہتر ہے مدد میں چل رہی میرے کتاب دیکھی آپ نے دیکھی ہوگی نہیں امام مالک رحم اللہ کا مسلق ہے جو جب قرآن عظیم میں آیا تو صفات آتے تھے تو عوام کے سامنے ان کا درس نہیں دیا کرتے غور سے سنیں امام مالک رحم اللہ کا فتویٰ کیا ہے کہ آیات صفات جب عوام کے سامنے پڑھتے تھے نہیں پڑھا کرتے تھے ان کا درس نہیں دیتے تھے تاکہ مجھے خوف ہے عوام گمراہین آیات صفاتی یوم یوگ شفان صاحب اللہ کریم جو ہے اپنے پڑھ سے فرد اٹھا لیں گے اب مطلب سمجھو سمجھو میری طرف دیکھو اگل نظیم اپنے مسجد میں جائے اور کہہ دے کہ عشرۃ اللہ اللہ یوم یوبشن کیا مد اللہ اپنے پڑھنی سے کیا لیں گے کی دعوت دی جائے گی فلا فلاں ان کی طاقت نہیں ہوگی اب تو گھر چلا گیا جمعرات کی رات کی مجھے آگے پتہ نہیں کیا ہے اچھا یہ تو گھر چلا گیا ہے آگے عوام کے جناب بیٹھو کر بیٹھے جی نے کہا کہ یوم یوبش فن اللہ کریم اپنی پنجی سے پردہ اٹھائیں گے اللہ کی پنجی کتنی ہوشی ہے کتنی موٹی ہوسی کتنی نندی ہوسی ہے دو جناب یا شبوں میں پڑ جائیں گے تو تباہ ہو جائیں گے امام مالک نے کہا کہ آیات تو صفا تو عام کے سامنے بیان کرنی تم سمجھ گئے کیوں نہیں سمجھے اس کی کیوں اس لیے ہے کہ یہ عوام کے اس سے کیا ہے اگر تم میں نے کل تمہیں کہا کیا اگر کوئی کہے بھائی ادا مسود آتا تو پھر عوام کہے کہ اللہ کی انگلیاں کتنی ہوں گی ہوا کتنی ہے اللہ کی کتنی ہوں گی بڑیاں کتنی ہوں گی لمبے کتنی ہوں گی موٹی کتنی ہوں گی تو مشدہین شدید جائے اس لیے خل میں اللہ سے قدرے پورے لوگوں کو ان کی عقل کے مطالعے بات کریں اب سمجھ گیا ہے شیخ القرآن پیر والے نور اللہ مرکز اس مولوی کو بہت ڈانٹتے تھے جو کہ درس میں یا عوامی تقریر میں انگلش یا عربی کا جملہ استعمال کرتے تو کہتے اپنی علم بتاتے تبلیغ اور شاد نہیں کرتے صاف صاحب کرتے تھے ایسی بات کہو کہ ہر ایک آدمی سمجھ جائے پھر مثال دیتے کہتے بعض مولوی کہتے ہیں کہ ایک چیز ہے اس کا رنگ جو ہے وہ زرد ہے سرز رنگ ہے اس, اس میں بہت زیادہ خوشبو ہے دیکھنے سے بہت خوبصورت ہے, ہے، تو سیدھے سا جو بات کیے تو نارن ہے تو نارنج کو ہر ایک جان لے گا تم کو کہ بھئی ایک چیز ہے گول مگال ہے، اس, کا رنگ کیا ہے؟, ہے اس سے خوشبو بھی آتی ہے وہ میٹر بھی ہوتا ہے پتنی وہ کیا ہے وہ کیا پہنا سیدھا کہ کل سے بے قدری حکومت بات سمجھ گیو سنگیو یہ بات کا ترجمت الباب اب اس پر حدیث آ رہی ہے حدیث پڑھئے تو پھر میں آپ کو حوالہ تفصیل بتاؤں چلو مسئلہ الو گیا کہ اگر یہ علم یہ ایک عمر مرغوب ہے اور اس کی نشر چاہیے لیکن عوام کے استعداد کے مطابق اگر خوف فتنا کی وجہ سے کوئی مختار چیز کو چھوڑ دیا گیا تو جائے جائب مسئلہ یہ ہے کہ جب مکس المکرمہ فتح ہوا نبی علیہ السلام علیہ السلام نے جب بیت اللہ شریف کو دیکھا ابھی آپ کو اللہ کریم میرے ساتھ لے جائے ہم سب کو اللہ میں ربان لے جائے تو بیت اللہ شریف کا جو دروازہ ہے وہ ابھی وہ ایک ہی دروازہ ہے اور تقریبا جو ہے زمین کے سطح سے ہلاکت کے آزم اوپر ہے آپ یہاں بیٹھے نا تو ایک کھڑکی کی منتاہ جو ہے نا وہاں سے دروازے بے فلنا شروع ہوتا ہے جب کازی صاحب گورنر صاحب بادشاہ آتا ہے تو جواب کے واقعہ بہت بڑا ممبر رکھا جاتا ہے سیڑھی کی طرح اور اس کے اوپر چڑھ کر پھر جاتا ہے اس کے اوپر چڑھ کر دروازے کو پہنچتا ہے اب بات سمجھ گئے آپ کو تاریخ بتا دیتا ہوں بیت اللہ شریف کی تعمیر سب سے پہلے فرشتوں نے بے امر اللہ تعالیٰ کی اور ایسے حالت نے کہ بیت اللہ کی چار دیواری تھی اور بیت اللہ غیر مصقف تھا پرچ یہ دیواری تھی بیت اللہ غیر مصقف تھا طوفانی لوہ کے وقت اس کو اللہ نے اٹھا دیا یہ جنت کے یہ اور تو جواہر سے بنا ہوا تھا تو نو علیہ السلام کے طوفان کے وقت اس کو جب اٹھا لیا گیا ابراہیم علیہ السلام جب تشریف لاکھ دور میں تو ببونا ابراہیم مکان البیت تو اللہ نے ابراہیم کو بیت اللہ کا نقشہ بتایا محل بتایا اور کیفیت بتائی کہ یہاں پہ یہ, یہ جو ہے یہ حد ہے یہ طول ہے یہ عرض ہے اور یہاں پہ بیت اللہ کی تعمیر کر لو حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ کی تعمیر کی شرق کو غرب پہ دو دروازے بنائے جیسے یہ دروازہ ہے اس کے سامنے ادھر دروازہ تھا وہ اور یہ اور باقاعدہ قتیم جو ہے ابھی جو بار ہے یہ بیت اللہ شریف کے اندر تھا اس دروازے سے داخل ہونا تھا اس دروازے خارج ہونا تھا آمنے سامنے دروازے یہ سلسلہ رہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پچپن دن پہلے باد کہتے کے بت سے پچپن دن پہلے بیت اللہ شریف پھر قورش مک کر دوبارہ بنانا چاہا جب یہ بناتے تھے تو ان کے پاس خرچہ کم ہوا تو خطیم کا جو حصہ ہے انہوں نے بار چھوڑ دیا تو بیت اللہ کا حصہ مطلب یہ، یہاں سے آ یہاں تک ہے پھر اس طرح آ کر یوں ہے نا تو انہوں نے باقاعدہ اتنا حصہ کچیم کا چھوڑ کر ریت اللہ کو مختصر کر دیا اور دروازے بھی انہوں نے زمین کے حصے سے اوپر بنایا اور دروازے بھی ایک رکھا دوسرا بند کر دیا اور یہ بلند دروازے اس لیے بنایا کہ انہوں نے کہا کہ یہاں پہ ہماری مرضی کے ماتھ ادبی جائے, جائے گا ہاں ایک نہیں جا سکے گا اگر نیچے تو ہر ایک جائے گا اوپر ہوگا چابی ہمارے پاس ہوگی سیڑھی ہمارے پاس ہوگی ہم جس کو چاہیں گے جائے گے جس کو چاہیں گے کتنی دفعہ بن گیا تین دفعہ جب نقت المکرم فتح ہوا تو ٹھیک ہے تندیہ نے سلاد و سلاد حضرت آشو صدیقہ کو کہا آشا تیرا یہ قوم ابھی نیا مسلمان ہے اگر ان کی ایمان کا کہ خرابی کا مجھے خطرہ نہ ہوتا تو میں اس بیت اللہ کو شہید کر کے حضرت ابراہیم کی تعمیر کو ظاہر کر دیتا دروازہ جو بنا لیتا وہ دروازہ زمین کے ساتھ برابر کر لیتا اور اس خطیب کو میں اندر داخل کر دیتا